سلام الله اله الله وحده محمدن ابدوس اللہ صلی علا محمد ما ربك خير لك من ربك يَجِدْكَ يَتِيمًا منف go go امام اعظم قائد اعظم امام الانبیاء نجر بتحا سینتِ کعبہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم کی ذات مبرکات پر ہو سرتاج دوال صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنّّا ہمارے لیے فرض ہے اس لیے کہ وہ ہمارے امام بھی ہیں ہمارے پیغمبر بھی ہیں آپ کی سیرت کو سننا باسِ ثواب بھی ہے پر اللہ عد دلال کے محبوب پیغمبر سے محبت کی علامت بھی ہے اس لیے ہم نے ابتدا سے کہ محبوب پیغمبر کی زندگی کیسی تھی آپ کے شب و روز کیسے تھے پچھلے خطبہ جماعت المبارک میں سماعت فرمایا لوگ بڑے بڑے ہیروز کی زندگی پڑھتے ہیں اور نامور شخصیات کی حالات زندگی سے سبق حاصل کرتے ہیں مگر جس کی سیرت ہم پڑھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے بلکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی سیرت کو سب سے پہلے رب العالمین نے بیان کیا اللہ کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے آدم علیہ صلاحت و سے لے کر کے عیسیٰ پیغمبر تک سب نے اس عظیم ہستی کی سیرت کو اپنے اپنے انداز میں اپنی امت کے سامنے بیان کیا مگر یاد رکھنا کہ جیسے کوئی پیغمبر دنیا سے گیا تو اس پیغمبر کی نبوت و رسالت کا بھی اختتام ہو گیا ہمارے پیغمبر کی نبوت بھی قیامت تک رہے گی رسالت بھی قیامت تک رہے گی اور امامت بھی قیامت تک رہے گی اس لیے ہم نے کوئی نیا امام نہیں بنایا ہم نے کوئی نیا رسول نہیں بنایا ہم نے کوئی نیا نبی نہیں بنایا ہمارے نزدیک جس طرح نئے نبی کا دعویٰ کرنا یہ نبوت کی توہین ہے اس طرح نئے امام کا دعویٰ کرنا بھی پیارے پیغمبر کی توہین ہے سب سے عظیم امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو امام القبلا تین ہے دونوں قبلوں کے امام یا تو ان کے برابر ان جیسا کوئی کائنات میں نظر آئے پھر بندہ اس کا مقابلہ کروائے جب ہمارا دل یہ تسلیم کرتا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں پیغمبر دیا ہے وہ اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں اس کا بدل نہیں ہے نبوت کے بعد نہیں نبوت کی پہلی زندگی میں بھی ان کے بچپنے میں ان کا بدل نہیں ہے ان کی جوانی میں ان کا بدل نہیں ہے عرب کے اندر کہہ سالی آ گئی اور بڑے پریشان ہیں بارش نہیں ہوتی ابو طالب پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ میرا بھتیجا آمنہ نے اس کے متعلق بڑی بڑی خوشخبریاں دی حلیمہ نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا اس کے بعد یہ جہاں پر رہا ہے اس کے فیوز و برکات کو ہم بہت اچھی طرح سے جان چکے ہیں ابو طالب کا دل اس بات سے بہت زیادہ مطمئن ہے کہ یہ کوئی بڑی عظیم ہستی بننے والی مکہ والے آئے ابو طالب آپ آب کے پاس بیت اللہ کا قبضہ بھی ہے اور آپ چودھری بھی ہیں قوم بڑی پریشان ہے دعا کے لیے آئے اللہ ہمیں بارش نصیب فرما دے لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا ابو طالب جب چلنے لگے تو انہوں نے ساتھ اپنے ایک چھوٹا سا بچہ لے لیا وہ بچہ بھی چھوٹے چھوٹے قدموں سے چلتا ہوا جا رہا تھا آپ کو پتا ہے کہ گھرانے والے تو بچے کی حرکات و سکنات کو جانتے ہیں مگر پوری کے پوری قوم اور پورے کا پورا ملک اس بچے کی وہ خوبیاں نہیں جانتا ہوتا جو پاس رہنے والے جانتے ہیں۔ ابو طالب نے سب کو کہا بھائی دعا کرو اور ساتھ خود بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو اٹھایا آسمان کی طرف اور خود ابو طالب ان کی طرف دیکھ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں ہم نے دیکھا اس بچے نے ایسے ہاتھ اٹھائے اور آسمان کی طرف نظر کی تو فوراً بادل آیا اور بارش برسنا شروع ہو گئی ابو طالب کہتا ہے وب یز یوستم سوال اسمت الراملی یہ وہ بچہ ہے کہ جس کو میں نے کئی بار دیکھا ہے اس کے چہرے کی لاج صرف زمین والے نہیں آسمان والا بادل بھی اس کو دیکھ کے اس کے اشاروں پر بارش برسا دیتے ادھر سے کتنی خوبیاں ہیں ادھر سے کتنے محاصر ہیں ادھر سے کتنے کمالات ہیں لیکن اللہ کی کیسی آزمائش ہے ادھر سے بد بخت یہودی اور عیسائی یہ آپ کو ڈھونڈتے پھرتے ایک نبی آنے والا تھا وہ کہیں آ تو نہیں گیا اس کا ظہور تو نہیں آ گیا اماب صحاق نے اپنی کتاب جنہوں نے سیرت کے اوپر دنیا میں سب سے پہلے کتاب لکھی ہے المغازی کے نام سے یہ کہتے ہیں قریشیوں کے پاس ایک یہودیوں کا سردار آیا یہ بڑا نیک راہب ہے بڑا نیک ہے قریشی کہتے ہیں کہ جب ہمیں بارش کی ضرورت ہوتی نا اور بارش نہ برستی تو ہم اس بزرگ سے کہتے کہ بابا جی کھیت میں چلو اور دعا کرو اللہ بارش دے دے تو یہ یہودی راہب ہمارے ساتھ چلتا اور جا کے یہ دعا کرتا اور کہتا پہلے ایک شرط میری سن لو تم ایک سا کھجور یا دو مد جو یہ صدقہ کرو پھر میں بارش کے لیے دعا کروں گا ہم اس کے کہنے پر وہ صدقہ کرتے پھر یہ دعا کرتا چند ہی لمحات کے بعد بارش برسنا شروع ہو جاتی کہتے یہ ایک دفعہ نہیں اس راہب سے کئی مرتبہ ہم نے دعا کروائی ہم بڑے حیران تھے کہ یہ اللہ کا ولی یہ راہب کون ہے ہمارے دیکھتے دیکھتے اس بیچارے کی زندگی کی شام ہو گئی وہ دنیا سے جا رہا ہے اور ہمیں کہنے لگا وہ قریشی میں ملک شام سے لمبا سفر کر کے آیا تھا اپنے بچوں کو چھوڑ کے سب کچھ کو چھوڑ کے آیا تھا صرف ایک غرض سے مگر آج دنیا سے جا رہا ہوں میری وہ غرض پوری نہیں ہوئی وہ غرض یہ تھی کہ آخری رسول کی آمد اس کھجوروں والے علاقے میں ہونے آئے میں اس پیغمبر کی زیارت کے لیے آیا تھا میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں میرے مرنے کے بعد اگر وہ رسول آ جائے تم سب سے پہلے اس کی پیروی کرو اللہ نے پہلی ہر کتاب میں ذکر کر دیا میرا رسول آئے گا اس علاقے میں آئے گا اس کی ماں کا نام یہ ہوگا اس کے باپ کا نام وہی ہوگا اللہ کو اکبر کبیرہ بال کے کائنات میں ایک جگہ پر نہیں امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین ماحوت سیمو سلو ہوں اللہ نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے آنے کی خبریں تو میں بھی دی انجیل میں بھی دیبور میں بھی دی سوم میں بھی دی کائنات والوں میرا آخری رسول آئے گا اس علاقے میں آئے گا اس شہر میں آئے گا میرے رسول کے باپ کا نام یہ ہوگا اس کی والدہ کا نام یہ ہوگا اس کا خاندان ایسے ہوگا اس کی برادری ایسی ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے دن گزارتے گزارتے ابھی جوانی طرف جا رہے ہیں ابو طالب ان کی کی طرف جانے کا ارادہ کرتے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم والدہ بھی دنیا سے چلی گئی ابو بھی دنیا سے چلے گئے ہمیشہ اپنے چچا کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں. کہنے لگے چچا جان جہاں آپ جاؤ گے میں بھی ضرور ساتھ جاؤں گا بچوں کی زدیں ہوتی ہے نا سفر کرنے کا بڑا شوق ہوتا ہے چا مجھے تو میں نے بھی ابو کہتے کی امانت ہے اس نے آج مجھے کہا سفر کے لیے جانا ہے مگر میں بڑا پریشان ہوں ہریما کہتی تھی جنگل میں اس کے سینے کو چاک دیا گیا تھا شاید اس کو کوئی مسئلہ نہ ہو مجھے راہبوں نے بتایا اس کو چھپا کے رکھنا میں تو اس کو اتنا چھپاتا ہوں جس طرح گھر میں کوئی کواری بچی کو نہیں چھپاتا کہ میرے اس بچے کو کسی کی نظر نہ لگ جائے یہ کہتا ہے سفر کے لیے جانا ہے چلے کوئی بات نہیں اللہ کی ثبورت بیٹا میں تمہیں لے جاتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا سفر ہے جب جا رہے تو چلتے چلتے ایک راہب کے عبادت خانے کے پاس سے گزر ہوا تو وہ دوڑ کے نکلا اس نے کہا یہ کون لوگ آئے ہوئے ہیں یہ قریشیوں کا ایک قافلہ آیا کہا ان کو کوئی کہاں پر رکے میں ان کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو میرے پاس سے گزرتا ہے ان کی مہمان نوازی میں ضرور کرتا ہوں ابو طالب کہتے ہیں پہلے بھی ہم گزرتے تھے ہر دفعہ گزرتے تھے آج تک اس نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی یہ پہلی دفعہ ہے کیا تھا میں نے مہمان نوازی کرنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قافلے میں موجود ہیں یہ جلدی سے راہم نے کھانا پکایا اور آ کے کہنے لگا سردار سب کے سب لوگوں کی دعوت اور سب نے آنا ہے تمہارے بچوں کی بھی دعوت تمہارے جوانوں کی بھی دعوت تمہارے بوڑھوں کی بھی دعوت اور سردار سن لی لیجیے اپنے غلاموں سے بھی کسی کو چھوڑ کے نہ آنا سب کو لے کر کے آنا اس لیے تم قریشی خاندان ہو میں نے تمہاری دعوت پکائی ہے میرے بابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کافلے میں موجود ہے سب کہنے لگے ایک بچے کو سامان کی رکھالی بٹھا دو باقی سارے کے سارے کے سارے کھانے لیے جاتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر سب سے چھوٹے ہیں کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں پر سوال کے پاس بیٹھے ہم ابھی کھانا کھا کے واپس آ جاتے ہیں میرے بابو وہاں پر ہی بیٹھ گئے اب یہ راہب دیکھ رہا تھا کہ جب یہ لوگ پہاڑی سے اتر رہے تھے ان کو جھوکے پتھر بھی سلام کر رہے تھے اور درخت بھی سلام کر رہے تھے اب یہ سارا کافلا میرے پاس بیٹھا ہے نہ ان کو درخت سلام کر رہا ہے نہ ان کو پتھر سلام کر رہا کہنے لگا سردار سارے آ گئے جناب سارے آ گئے اس نے بڑے غور سے سب کو دیکھا سب کو دیکھ کے کہنے لگا نہیں سارے نہیں آئے کوئی رہتا ہے کہنے لگے جی وہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے ہمارا اس کو ہم نے چھوڑا ہے کی حفاظت کے لیے راہ مسکرا کے کہتا تھا کہ کمال کرتے ہو جس کے لیے دعوت پکائی اس کو پیچھے چھوڑائے کہا نہیں تھا اپنے غلاموں اور بچوں میں سے بھی کسی کو نہیں چھوڑنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا میرے محبوب تشریف لے کر کیا ہے وہ راہب دیکھ کے کہتا تھا ذرا دیکھو نا اس بچے کو دیکھو نا اس بچے کو وہ دیکھو سامنے والا درخت بھی اس کو سلام کر رہا وہ دیکھو نا یہ پہاڑ بھی اس کی طرف جھوکے اس کو سلام کر رہا دنیا والوں میں نے تمہاری دعوت اس بچے کی وجہ سے کی تھی اور دیکھنے لگا سب کھانا کھا رہے یہ راہب کبھی آگے سے دیکھتا کبھی پیچھے سے دیکھتا دا کبھی دائیں سے دیکھتا دا کبھی باہیں سے دیکھتا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مورے نبوت کو دیکھا کہنے لگا اللہ پاک کی کسم یہ وہی ہے جس کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے ما کائنات والوں محبوب کی آمد سے پہلے ہم نے تو رات میں آپ کے ایک ایک علامت کو بیان کر دیا ابو طالب مجھے بتاؤ یہ بچہ کون ہے ابو طالب کہتا میرا بیٹا ہے جب اس نے سنا نا کہ ابو طالب کہتا میرا بیٹا ہے کہتا اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو تجھے تو مر جانا چاہیے تھا تجھے تو زندہ ہی نہیں ہونا چاہیے ابو طالب کہتا کیا مطلب ہے تیرا کہتا تو جھوٹ بولتا ہے یہ تیرا بیٹا نہیں ہے اگر یہ تیرا بیٹا ہے تو پھر تجھے مر جانا چاہیے کہتا کیا مطلب ہے تیرا کہتا میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے جو عظیم ہستی آئے گی جو آخری نبی آئے گا اس کے پیدا ہونے سے پہلے اس کا باپ فوت ہو جائے گا تو کہتا یہ میرا بیٹا ہے کہتا تو سچ کہتا ہے اس کا باپ عبداللہ میرا بھائی ہے وہ فوت ہو گیا میں اس کا چچا ہوں یہ میری کفالت میں اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے پہلی کتابوں میں یہ بھی رکھ دیا کہ میرا پیغمبر جب دنیا پہ آئے گا تو اس کا باپ دنیا سے جا چکا ہوگا علامتیں ایسی ہوں گی اس کی کفیتیں ایسی ہوں گی اس کی خوبیاں ایسی ہوں گی اس کے محاسن ایسے ہوں گے اور مجھے بتاؤ آقا کے آنے سے پہلے رب سیرت بیان کرتا ہے کہ ہمیں پیغمبر کی سیرت کو نہیں پڑھنا چاہیے ہماری لائبریریوں میں کتابوں کے ڈھیر لگے ہوئے چھوٹی چھوٹی کتابیں الرحیق المختوم ہے رہبر کامل ہے سلمان ندوی کے رحمت اللہ عالمین ہے اسی طرح جناب شبلی نمانی کی سیرت النبی ہے اور اللہ کی قسم آسان اور فہم کتابیں پڑھی ہیں مگر بڑے بڑے انگریز سکالروں کی زندگیاں پڑھنے کا شوق ہے میرے محبوب کی زندگی میرے اس طالب علم نے نہیں پڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت حمزہ چھوٹی سی ایک بات میں بتاتا ہوں آپ کو حضرت حمزہ سردار عبد المطلب نے جب شادی عبداللہ کی کرنی تھی نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی تو اس نے جا کے رشتہ پسند کیا واہب کی بیٹی آمنہ کا تو ساتھ ساتینہ سردار کو وہب کا ایک بھائی تھا وہیب اس کی بیٹی پسند آ گئی عبد المطلب نے اس کی بیٹی کا رشتہ اپنے لیے لے لیا اور دوسرے بھائی واہب کی بیٹی آمنہ کا رشتہ اپنے بیٹے عبداللہ کے لیے لیتی اور عرب کے ہاں یہ کوئی عیب نہیں تھا کہ شادی کے لیے آدمی جاتا اپنے بیٹے کے لیے رشتہ پسند کرنے کے لیے بچی خود کو پسند آ جاتی وہ اپنی شادی کر لیتی اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ آمنہ ہے وہ عبداللہ کے گھر آ گئی اور اس کی کزن دادا عبد کے گھر آ گئی دونوں کو اللہ نے بیٹے دیے عبداللہ کے گھر میں پیدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے اور دوسری کے گھر میں پیدا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ہوئے حضرت حمزہ کے ساتھ تین رشتے ہیں اللہ کے رسول کے ایک رشتہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے سکے چچا ہیں دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت حمزہ اللہ کے رسول کی خالہ کے بیٹے ہیں اور تیسرا رشتہ یہ ہے حضرت حمزہ اللہ کے رسول کے رضائی بھائی ہیں دونوں نے ایک دائی کا دودھ پیا ہماری اکثر کتابوں میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے کس چچا کے کے ساتھ مل کے دودھ پیا تو لوگ حیران ہو جاتے ہیں چچا کے ساتھ ہوں. اور محترم بھائیو ہمارے محبوب پیغمبر کا یہ نصب کتنا پیارا ہے مگر ہمیں یاد نہیں ہمیں یہ علم نہیں اس ہم نے دنیا کے ہر کتاب کو پڑھنا اپنے لیے علمی علم سمجھی مگر سیرت کا موضوع ایسا ہے کہ جس کو ہم نے سمجھا کہ شاید یہ کسی اور کے لیے ہم نے تو مسائل پر بات کرنی ہے اباب لمبیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زندگی کو دیکھ کر کے یہ انسان کا نام آمین ہوگا آخری رسول آئے گا اس کا صحابی ابو بکر ہوگا عمر ہوگا عثمان ہوگے علی المرتدا ہوگے دنیا والوں پہلے کتابوں میں اللہ جل نے سرم بحبو کا ذکر ہی نہیں کیا آقا کے رشتے داروں کا ذکر کیا بحبو پیغمبر کی برادری کا ذکر کیا آقا کے ساتھیوں کا ذکر کیا اللہ اکبر پر کبیرا اسی لیے خالقے کائرات نے فرمایا ما پیغمبر آپ کی آمد سے پہلے میں نے دنیا والوں کو اتنا بتا دیا اتنا سمجھا دیا اتنا ان کے سامنے بادے کر دیا اے میرے مابو پیغمبر یہ دنیا والے آپ کو ایسے جانتے ہیں ایسے جانتے ہیں جیسے کوئی انسان اپنے سکے بیٹے کو جانتا ہے آپ کی آمد سے پہلے میں نے اس قدر واضح کر کے سمجھا دیا یہ یہودی یہ عیسائی بدبخت نہ مانے تو ان کی مرضی مگر میں نے آپ کی اتنی علامتیں بتا دی کہ اپنے بیٹے سے متعلق جیسے کسی کو شک نہیں ہوتا سو بچہ کھڑا ہو تو درمیان میں بندہ اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے آقا جس طرح سو میں سے اپنے بیٹے کو پہچاننے میں تردد نہیں ہوتا اسی طرح ان یہودیوں کو آپ کو پہچاننے بھی تردد نہیں ہے نہیں مانتے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اس قدر واضح کر رہے آپ کی عمر پندرہ سال ہوئی ہے عرب کے اندر ایک جنگ لڑی گئی جنگ فجار اس کو فجار کس لیے کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جنگ حرمت والے مہینوں میں لڑی گئی اور یہ جنگ حرم کی حدود میں لڑی گئی ہم ایک لفظ بولتے ہیں یہ بڑے فاسق و فاجر ہے یہ فاجر سے فجار ہے بہت بڑے گنہ گار تو یہ جنگ گنہ گاروں کے نام سے مشہور ہوئی اس لیے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں اور حرم کی حد میں لڑی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کے خدم رکھنے کی عمر کی یہ پہلی جنگ تھی اللہ کے رسول فرماتے بس اس میں میرے چچا مجھے ساتھ لے تو گئے مگر میں نے لڑائی نہیں کی ان کو تیر پڑتا تھا میں اللہ اکبر کبیرہ اس کے بعد ایک معاہدہ ہوا بیس سال کی عمر میں جس کو حلف الفضول کہتے ہیں حلف کا معنیٰ ہوتا ہے معاہدہ کرنا قسم اٹھانا اور فضول یہ فضل کی جمع ہے اس میں چار فضل نام کے چودھری تھے چاروں کا نام فضل تھا ان چاروں نے ایک معاہدہ کیا اور یہ معاہدہ بڑا اچھا تھا یہ معاہدہ تھا کہ مکہ کے رہنے والے یا مدینہ کے رہنے والے یا باہر سے آنے والے جو بھی مظلوم ہوگا ہم اس کی مدد کریں گے برادری برادریزم قومیت ازم اور جناب علاقیت ان سب کو ہم چھوڑ کر کے صرف اس وجہ سے کہ وہ انسان ہے انسانی نعتے سے مظلوم کی ہم مدد کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے کوئی سو اونٹ دے کے کہتا کہ محمد تو اس معاہدے میں نہ آ تو اللہ کی قسم میں سو اونٹوں کو رد کر دیتا مگر اس معاہدے میں ضرور شریک ہوتا آکار اسلام اس معاہدے میں بیٹھ کر کے سارا معاہدہ آپ نے کروایا آپ فرمایا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کی چیزوں میں سے مجھے صرف ایک ہی پسند ہے اور وہ یہ حلف الفضول کا معاہدہ تھا مظلوموں کی حمایت پر اللہ کی قسم آج بھی بڑے مظلوم ہیں کشمیر میں کتنا ظلم ہو رہا ہے زبانیں کتنوں کی بولتی ہیں برما کا ظلم ہے فلسطین کا ظلم ہے شام کا ظلم ہے کہتے کیا ہر خبر پر نظر کیا ان کی نظریں ان مظلوم مسلمانوں پر نہیں جاتی کسی ایک کو ہاتھ لگا دو تم کوڑے لگا دو پوری دنیا کا میڈیا اچھالے گا دیکھو جی کتنا ظلم ہو رہا ہے تو کیا ان مسلمانوں کے ممالک میں جتنا ظلم ہو رہا ہے وہ دنیا کا کو کوئی میڈیا نہیں دکھا سکتا yeah. بے حصی کی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پچیس سال کی جب ہوئی تو میرے محبوب پیغمبر کو بھی تجارت کا شوق ہوا میں بھی تجارت کرتا ہوں خطیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ اپنا مال تاجروں کو دیا کرتی تھی مؤثر خاندار سے سی اور بہت امیر عورت تھی لوگ ان کی مزاربت پر مال لے کر کے جا کرتے اور یہ ان کو پرافر دیا کرتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ بھی اس کا مال لے کر کے گئے غلام میسرا بھی ان کے ساتھ تھا یہ کہتا جب ہم منڈی میں پہنچے تو شام ہو چکی تھی میں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلّم آپ مال رکھ دیں ہم رات آرام کرتے ہیں اور صبح ہم مال بیچیں گے یہ کہنے لگے آپ چھوڑو بس آپ آواز لگاؤ کہ جس نے مال خریدنا ہے آ جاؤ جس نے مال خریدنا آ جاؤ میں ایسا ان ہیں کہنے پر میں نے آواز لگائی میں حیران تھا ساری دنیا ان کی طرف لمبک آئی اور چند منٹوں کے اندر سارا سماج ان سے خرید لیا اور جتنی قیمت یہ مانگ رہے تھے اتنی قیمت ان کو مل جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے دگنی پرافٹ دی کہ آپ یہ پرافٹ لیجئے کہا میرا آگے سے بھی مال لے کے جانا فرمایا لے کے جاؤں گا بحثرا کہتا ہے خدیجہ اس کو پکا کر لو یہ انسان نہیں ہے یہ تو کوئی عظیم شخصیت ہے بیسرہ کیا مطلب ہے پہلے تاجروں کے ساتھ جاتا ہے تو مجھے آ کے بتاتا ہے اس تاجر نے فلاں جگہ پہ دو نمبری کی اس نے جھوٹ بولا اس نے ایسے کیا میسرا آج مجھے یہ بتا ذرا سارے عرب کے لوگ اس کو کہتے ہیں امین اس کا نام ہی انہوں نے امین رکھا ہوا ہے مجھے ذرا اس کا بتا کہ اس نے کیا کیا کمزوریاں کی میسرا کہتا ہے اس میں میں نے یہ خوبی دیکھی اس میں میں نے یہ خوبی دیکھی اس میں میں نے یہ خوبی, میں میں نے یہ, خوبی یہ بولتا بھی بڑا میٹھا ہے یہ کسی سے لڑتا نہیں ہے اس میں جھگڑے والی بات نہیں یہ اپنے رب کا ذکر کرتا رہتا ہے لاتو عزا سے بڑی نفرت کرتا ہے یہ گانوں بجانو اور میلوں کی جگہ پر نہیں گیا یہ ساری وہ کہتی ہے شروع کر دیتا ہے بہت دیر کے بعد میسرا کہنے لگا اللہ کی قسم مجھے اس میں سے کوئی ایک عیب بھی نظر نہیں آیا خدیجہ رضی اللہ تعالی نے کہتی میرے دل میں پہلے بھی اس شخص کی محبت تھی کہ یہ آدمی بڑا نیک ہے مگر مزید زیادہ بڑھ گئی اور اسی اسرا میں ایک اور کام ہو گیا اللہ کو اکبر کبیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف فرمائے لوگ بیت اللہ کا طواف کرتے ایک بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے عورت خوشبو لے کر کے آئی عورتوں کا کام ہوتا ہے قبرستانوں میں دیگر جگہوں پہ مگر یہ جاہل تھے یہ عرب کے اندر بھی خوشبو لاتے تھے اور بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ خوشبو کی دھونی دے رہی ہے اور دھونی دیتے دیتے اس سے آگ تھوڑی تھوڑی نکلی اور بیت اللہ کے گلاب کو لگ گئی بیت اللہ کا گلاب چل گیا انہوں نے کہا یہ تو بڑا کام خراب ہوا اب اللہ کا عذاب ہم پر آ جائے گا اللہ کے گھر کا گلاب گر گیا اور ادھر سے بیت اللہ کی جو چھت تھی وہ بالکل خالی تھی چھت تھی نہیں صرف دیواریں تھی اندر سے چور گستے اور خزانے نکال کر کے لئے یہ دو بڑے کیس سامنے آگے. سیرت بن حشام کے اندر امام بن کے لئے اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ لمبا کر کے لکھا میں نے اختصار سے یہ دو جملوں میں بات تمہیں سمجھا دی کہ یہ دو چیزیں تھیں ایک غلاف کعبہ جل گیا اور دوسرا اندر سے چور سامان نکال لیتے انہوں نے ارادہ کیا بیت اللہ کی تعمیر کریں اور اعلان کرواؤ کہ کوئی بندہ رنڈی کا پیسہ نہ لائے سود کا پیسہ نہ لائے بدیاں کا پیسہ نہ لائے حلال کمائی لے کر کے آؤ اس لیے کہ اللہ کا گھر بنانا میں حیران ہوتا ہوں تھے تو مشرق تھے تو جاہل مگر اللہ کے گھر کی تعظیم کے لیے اعلان کر رہے چندا دو جس کی حرام کی کمائی ہے اس کا پیسہ ہم نے مسجد کے لیے نہیں لیا ہمارا جدی پشتی مولوی اسپیکر کھول کے اعلان کرتا ہے فلاں خسرے نے بیس روپے دی اللہ اس کی کمائی میں برکت ڈال دی پس بدبخت کی کمائی مسجدوں پر لگا دی اللہ کے لیے کسی سود خور اور کسی حرام خور کی کمائی کے لیے مشرق ایران کرنے اللہ کا گھر بنانا ہے کوئی رنڈی پیسہ نہ دے کوئی سود خور پیسہ نہ دے کوئی جبے باز پیسہ نہ دے حلال کمائی لے کر کیا ہو یہ جو حتیم کی جگہ چھوڑی گئی ہے نا یہ قریشیوں کا پیسہ کم ہو گیا تھا انہوں نے بیت اللہ کو چھوٹا کر دیا اس لیے حتیم کی جگہ بچ گئی حلال کمائی بس اتنی سی ان بے کے پاس اب ساری بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے لیے وعدہ ہو گیا گرائے کون بھائی اللہ کا عذاب آ جائے گا ولید بن مغیرہ نے کہا میں یہ کام کرتا ہوں ان ارید الاسلا ہمارا ارادہ تو اسلح کا ہے یا اللہ اگر یہ اصلاح تجھے پسند ہے تو مجھے اپنا گھر گرا کے دوبارہ بنا لینے دے اور یہ اس نے بسم اللہ پڑھ کے بیت اللہ کی اینٹیں اکھیرنا شروع کی جب اس نے تھوڑا سا گرایا نا لوگوں نے دیکھا اس پر تو عذاب نہیں آیا پھر اس کے ساتھ مل کے سب نے گرایا اور پھر دوبارہ سے تعمیر کی جب ساری تعمیر مکمل ہو گئی اب سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ حضر اسود ہے یہ جنت کا یاقوت ہے اس کو اٹھا کے کس نے رکھنا ایک سردار کہتا ہے ہاکہ مارا ہے دوسرا کہتا تم زیادہ بڑے چودھری ہمارا حق ہے آپس میں لڑائی شروع ہو گئی جب ان سب نے شور کرنا شروع کیا تو ابو امیہ مخصومی ان میں سے ایک سردار تھا وہ کہنے لگا اچھا رک جاؤ بھائی میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں صبح جو آدمی اس دروازے سے اندر داخل ہوگا نا اس سے ہم فیصلہ کروائیں گے وہ جو فیصلہ کر دے ہم اس کو قبول کریں ساری دنیا سو گئی چاہتا تو ہر بندہ تھا میں داخل ہوں اس دروازے سے مگر ساری دنیا سو گئی اللہ, اللہ سلال نے میرے محبوب کو جگایا آپ سب سے پہلے اس دروازے سے داخل ہوئے یہ سارے جماؤ کے کہنے لگے حاضل امین الرزین اللہ پاک کی کسم یہ تو وہ آ گیا ہے جس پر پوری دنیا کے اتفاق ہے سارے عرب کے لوگوں کا اتفاق ہے سارے جاہلوں کا اتفاق ہے تلواریں نکل تھی لڑائی کے قریب تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رک جاؤ رک جاؤ آپ نے اپنی کملی مبارک اتاری زمین پر بچھائی اور حجر اسود کو اٹھا کر کے اس میں رکھا فرمایا وہ چار چودھری کدھر ہے جو سب سے پہلے لڑنے کے لیے تیار تھے چاروں کونوں سے پکڑور لے کر کے آ جاؤ جب حجر اسود کے قریب آئے جس جگہ پر نصب تھا وہاں پرلا کر کے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھایا اور رکھ دیا سب حیران تھے یہ تو ہم نے سوچا بھی نہیں تھا یہ تو ہم نے سمجھا بھی نہیں تھا یہ تو ہم نے ذہن میں ارادہ بھی نہیں کیا تھا اس انداز سے یہ نوجوان سارے جھگڑے کو ختم کر دے ہم نے نہیں سمجھاتا ایسے ہو سکتا ہے مالکے کا میرے مابوب یہ لوگ دشمنیاں بھی لیں گے لڑائیاں بھی, گے لڑائیاں بھی بڑی, بڑی بڑی آپ سے لے کر کے آئیں گے مگر میرا وعدہ ہے تجھے یتیم کو اللہ نے بلند مقام دینا ہے کبھی حجر اسود کے معاملے میں فیصل کن تجھے بناؤں گا کبھی ان لوگوں کے زبوں سے کے لقب تجھے دلاؤں گا. بس آپ کی, قربانیوں کی ضرورت ہے اللہ کبیرہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی امارت کا چرچا کو پتا چلا بھیج دیا چچا ابو طالب نے پسند کیا اور شادی رضی اللہ تعالی سے کر دی میرے محبوب کا سب سے پہلے بیٹا پیدا ہوا قاسم جس کی وجہ سے آپ نے کنیت ابو القاسم رکھی مگر یہ قاسم بیچارہ چند دنوں کا میں یہ دنیا سے چلا گیا اللہ سجلال نے پھر بیٹیاں دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے زینب بیٹی دی دی دی دی رقیہ ام فاطمہ کا ایک بیٹا ابراہیم پیدا ہوا وہ بھی بچپن میں پود ہو گیا عبداللہ پیدا ہوئے طاہر طیب اس کا لغب رکھا یہ بھی فوت ہو گئے ایک بچے کی وفات پر غم دوسرے کی وفات پر غم تیسرے کی وفات پر غم ایک دن میرے محبوب نے انداز سے اپنے بیٹے ابراہیم کو اٹھایا ہوا آنکھوں سے آسو آ کیوں روتے ہو اللہ کہیں مروتے اس وجہ سے ہوں میں تیری توحید کا اعلان کرتا ہوں میں کہتا ہوں کل ہو تو اللہ اللہ اللہ ہے یہ پر اور مالک دنیا رہتی یہ جائے گا اس کا نسب ختم ہو جائے گا سلسلہ ختم ہو جائے گا اللہ نے فرایا کا پریشان نہ تو میری مرضی ہے نا کہ میں نے باپ کا سایہ بھی اٹھایا میں نے ماں کو بھی اٹھایا میں نے دادا کو بھی اٹھا لیا میں نے چچا کی بھی اٹھا لیا محبوب یہ میری مرضی ہے کہ میں نے اوپر سے بھی دکھ دیے نیچے سے بھی دکھ دیے ایک بیٹا ہوا وہ فوت ہو گیا دوسرا ہوا وہ فوت ہو گیا تیسرا ہو دیا وہ فوت ہو گیا مگر میں خود اعلان کرتا ہوں ان کل تو بابو میں آپ کو حوضے کا مالک بناؤں گا خیر کثیر دوں گا بڑی برکتیں دوں گا بڑا عروج دوں گا بڑی ترقی دوں گا ربی آقا نماز بھی پڑھتے رہنا قربانیاں بھی کرتے رہنا ان نشانیہ کا اب الابتر بابو یہ دنیا والوں نے آپ کو اب ترکا ہے میں آپ کے دشمنوں کو ابتر بنا دوں گا اب تر اس کو کہتے ہیں جس کی جڑ کٹ جائے جس کی نسل ختم ہو جائے اللہ فرماتے ہیں محبوب آپ کی روحانی اولاد بڑی ہوگی ہر ایک اپنے بچے کے نام کے نام ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لگانا شرف سمجھے گا میں آپ کے دشمنوں کی جڑ کٹوں گا کافروں میں سے بھی آج تک کسی کافر نے اپنے بچے کا نام ابو چاہل نہیں رکھا ہمارے اکثر بچوں کے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نسبت کے ساتھ ہم نہیں رکھتے اللہ نے کافروں کی جڑیں کاٹی اور پیغمبر کو عروج نصیب فرمایا محبوب آپ پریشان نہ ہو کوئی بات نہیں ہے انہوں نے آپ سے بڑے بڑے جملے کہنے بڑے بڑا بڑا دان کرنا ہے بڑی بڑی تکلیفیں دینی ہیں اتنے عظیم انسان اتنے عروج والے اتنے ترقی والے شادی تو ہو گئی مگر محبوب پر, پر, پر, پر گئے دعوت تو ہر ایک کو بلاتے قریب لاتے ان کو دعوتیں دیا کرتے اتنے پریشان ہوتے اتنے پری... شان ہوتے اللہ پاک نے فرمایا قد نال ظالمیندو محبوب آپ پریشان کس لیے اتنے غم زدہ بیٹھے ہوئے اتنے غم زدہ بیٹھے ہوئے یا اللہ میں نے مکہ کی گلیوں میں بڑے چکر لگائے ہیں ان لوگوں نے سوائے پتھروں کے کچھ نہیں مجھے مارا ان لوگوں نے میری بات نہیں سنی فاطمہ تزارا رضی اللہ تعالیٰ نے پیالے میں پانی ڈال کر کے آ اسلام کو ڈھونڈ رہی ہیں ایک دیوار کے سائے میں دیکھا آپ کے چہرہ مبارک کو صاف کیا پیالہ پانی کا دیا اور کہتے ہیں ابو جان یہ مکہ والے تو آپ ان کو نہ کا آکر پیار کر کے فرماتے بیٹی یہ ڈپٹی میرے رب نے میری عظمت کتنی ہے مگر جب ان ظالموں کو وہی جو کہتے تھے پتھر اس کو سلام کرتے ہیں جو کہتے تھے درخت اس کے سامنے جھکتے ہیں جو کہتے تھے درندے اس کو سجدے کرتے ہیں جب دعوتیں توحید دی تو سارے کے سارے دشمن بن گئے علاقہ دشمن خاندان دشمن برادری دشمن سارے دشمنی میں اکٹھے ہو گئے اور کہنے لگے ابو طالب یا اپنے بتیجے کو روک لے یا جنگ کے لیے میدان میں آ جاتے اللہ اکبر کبیرہ ابو طالب بے چارہ بابا ہو چکا ہے ایک دن آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب تو میرے وجود میں لڑنے کی طاقت نہیں رہی اب ایسے کر کمپرومائز کر لے کچھ دن تو ان کے معبودوں کو مان لے کچھ دن یہ تیرے رب کو مان لیتے اللہ نے سورہ کافرون اتار دی کھلیا پیغمبر ان کو بتاؤ ہر بات پر کمپرومائز کر سکتا ہوں تو عید پر کوئی کمپرومائز سانپ بھی بچ جائے صاف بھی مر جائے سوٹا بھی بچ جائے یہ تصور زندگی گزارنے والوں کا ہو سکتا ہے دعوت توحید پر یہ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چچا آپ نے میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو آپ نہ دو میرے رب نے یہ میری ڈپٹی لگائی ہے میں نے اس ڈپٹی کو ادا کرنا ہے اور جب یہ جملے کہے نا تو میرے محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے چچا سمجھ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے مجھے کیا جملہ کہنے لگے کہ باپ دنیا سے اٹھ گئے دادا تھا دا ساتھ دینے والا وہ چلا گیا چچا آج آپ ہی تھے اور آپ نے بھی یہ کہہ دیا کہ اب میرے جسم میں طاقت نہیں رہی ان کے خلاف لڑنے کی کوئی بات نہیں چچا مجھے میرا رب کافی ہے اللہ کہتے یاسین بلقرآن الحکیم ان کلامن المرسلیم رسول میں جو تجھے کہتا ہوں تو میرا پیارا رسول ہے چھوڑ کے نہیں مانتے تو نہ مانیں ان بد بختوں نے نہیں ماننا میں نے ان کی نصیب میں نہیں لکھا مگر آپ اپنی دعوت پر پریشان نہ ہوں فور ابو طالب کھڑکھاتی ہوئی ٹانگوں سے اٹھے اور کہنے لگے قریشیوں سن لو یہ میرا بتیجہ ہے میری زندگی میں جو انگلی اٹھائے گا انگلی توڑ دوں گا میری آنکھ کرے گا آنکھ پھوڑ دوں گا میرے بتیجے جا اپنے رب کے حکم کے لوگوں تک پہنچا اپنی مرضی کے مطابق کام کر کوئی تیرے راستے کی رکاوٹ والا زندگی کے آخری لمحات میں کلمہ اس نے بھی نہیں پڑا صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے چچا کو اللہ نے میری وجہ سے جہنم سے بڑے ہلکے عذاب میں رکھا ہے اور وہ ہلکا عذاب کیا ہے اللہ نے دو جوتے جہنم کے اس کو پہنائے ہیں جس کی وجہ سے اس کا دماغ بھی کھولتا ہے یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے جو میرے چچا کو اللہ نے میری وجہ سے دیا بگرنا وہ جہنم کے نیچے والے طبقے میں ہونا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کیسے ہوئی آپ پر وحی کا سلسلہ کیسے ہوا اور نبوت کے بعد آپ سے مو کیسے شادر ہوئے انشاءاللہ ہم یہ سیرت کے مضمون کو مکمل کریں گے چند خطبات جماعت میں بھائیوں سے میں التماج کروں گا کہ بھائی وقت پر پہنچا کریں تاکہ ہم محبوب کے کمبر کی صورت کو سنیں اور اپنے دلوں میں محبت کو زیادہ پیدا کریں اور ہم بھی اپنی زندگیاں اس انداز سے بنا کے خل قیامت والے دن محبوب کی محبت کو حاصل کرتے ہوئے جامع کوصل اللہ نصیب فرمائے آمین صبح آمین و آخر الحمد للہ ایک ضروری اعلان ہے ابھی جمعۃ المبارک کے بعد کچہری بازار میں ایک پروگرام جو کہ تحفظ حرمین شریفین کے حوالے سے ہے بدبخت کافر اپنے گندے عزائم ملک پاکستان پر ہی نہیں سعودی عرب اور سعودی عرب میں حرمین کو نشانہ بنا رہے ہیں بحثیت مسلم ہم ایک قوم ہونے کے ناطے سے ہارامین کے تحفظ کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اسی سلسلہ میں یہ پروگرام ہے تو بھائی جمعہ المبارک کے بعد ضرور وہاں پر شرکت کریں علماء کے اور تمام مذہبی جماعتوں کے وہاں پر علما اظہار خیال بھی کریں گے تاکہ ہم یہ بتا سکے سعودی عرب کو کہ آپ اکیلے نہیں ہوں ہارامین پر جتنا حق آپ کا ہے اتنا ہی حق ہم مسلمانوں کا ہے اور انشاءاللہ جو میلی نگاہ سے دیکھے گا ہم اس کی آنکھ کو نکالیں گے جو گندے عظائب رکھے گا ہم دنیا سے اس کو ختم کریں گے مگر ہرامین پر آنچ نہیں آنے دیں گے تو ضرور بھائی اس میں شرکت کریں الحمد للہ الحمد للہ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديثة محمد صلى الله عليه وسلم وشر الكبور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار أما بعد فعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد صدق الله العظيم صدق <تصفيق> رسوله النبي الكريم ونحمد على ذلك من الشاكرين والشاكرين الحمد لله رب العالمين